مخترم اور دن کو حضرت اللہ بنیاد مختلف موضوع پارا زمنگ دکان پتہ اشاد سنت اینڈ سی ڈز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان کلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی اور آپ انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس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 الحمد لله الذي وهب لي على القبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميء الدواء رب جعلني مقيم السلاة ومن زريتي ربنا وتقبل دعاة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ہمارے پالن ہار بے شک توں جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں زمین میں نہ آسمان میں مام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے بے شک میرا رب یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے اے میرے رب مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا کو قبول کر لے اے ہمارے پالن ہار مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی اور سارے مومنوں کو معاف کر دے جس دن حساب ہو صبح نہ ربی کربل عزت عما یسفون وسلامر سلیم والحمد للہ رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا وَبَارِكْ وَسَلِّمْ محمدیم صَلِّ عَلَيْهِ جو تے کریمہ میں نے پڑھی ہیں ان کا ترجمہ سن کے آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا ان آیات میں ید العمبیا امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چند گزارشات اور اللہ کے حضور مانگی گئی دعاؤں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے اس بات میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ اللہ سے مانگنے کا اور دعا کرنے کا جو طریقہ اور سلیقہ انبیاء کو آتا ہے باقی لوگ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ایک وقت میں نہیں مانگی گئی مختلف اوقات میں حالات میں جو دعائیں وہ کرتے رہے اللہ نے اس جگہ پہ ان ساری دعاؤں کو اکٹھا کر دی آپ نے ترجمے میں یہ محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے سے پہلے اور اپنی گزارش کرنے سے پہلے اللہ کی صفتوں کا ذکر کیا اور یہی ہے دعا مانگنے کا اصل طریقہ اگر آپ کو یاد ہو جو خوش نصیب شروع دن سے ہمارے درست سن رہے تو جب میں نے سورت فاتحہ کی تفسیر بیان کی تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورت فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تعلیم المسألہ. تعلیم المسلہ کا مطلب یہ ہے ایسی صورت جس میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھا ہے فرمایا تم سب نے مجھ سے ایک چیز مانگنی ایک درخواست پیش کرنی ایک دعا کرنی لیکن مانگنے کا دعا کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میرے دربار میں آؤ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے مجھے قید سے رہائی دے دے قرضے سے نجات دے دے اولاد کی نعمت دے دے یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی گزارش اور درخواست اور سوال اور دعا اسے پیچھے کر دے اور میری تعریفیں کرنا شروع کر دے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ فاتحہ میں سب نے ایک دعا مانگنی ہے اہ دن سرات فرمایا اسے پیچھے کر دے اور پہلے شروع ہو جا الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم پھر ایک وعدہ کر ایک عہد کر ایک اقرار کر عیا کا نابدو، و وہیا کا نستعین تو میری تعریف کر میری حمدے کر میری سنا کر میرے گیت گا مجھے معبود مام تو جب میری تعریفیں کرے گا نا تو میں عرش سے خود پوچھنے لگوں گا مانگ مجھ سے کیا مانگتا اس وقت کہنا یہ دن تو یہ ایک مانگنے کا طریقہ ہے ڈھنگ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریفیں کی جائیں اس کی صنع کی جائیں ایک بڑی مشہور آیت ہے امید تو مجھے یہی ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی کل مالکل ملک تو تل ملک منتشا و تنزل ملک ممنت شاہ و تو عز و منتشا و تذل و منتشا بدکل خیر ان کا لا قل شعیل اللہ ہم االکل ملک سلطنت کے مالک بادشاہیوں کے مالک تو جسے چاہتا ہے تخت دے دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت کی کھائیوں میں گرا دیتا ہے بے یاد کل خیری ساری بھلائیاں اور خوبیاں بے یادی کا تیرے ہاتھ میں تیرے اختیار میں بے یادی کل خیر ان کل شعیل قدیر ہر چیز پر توں قادر ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں مردوں میں سے زندوں کو نکال لیتا ہے زندوں میں سے مردوں کو نکال لیتا ہے جانداروں میں سے بے جان بے جان میں سے جاندار یہ ساری سفتے خوبیاں کمالات تیری ہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد بندے کو کہنا چاہیے فک حاجتی ان خوبیوں کے مالک مولا میرے بیمار کو شفا دے ان خوبیوں کے مالک میرے مولا مجھے قید سے رہائی دے دے ان خوبیوں کے مالک میرے مولا میری فلاں حاجت کو پورا کر دے تو وہ اللہ مالک الملک تو ملک کا منتشا وہاں بھی اللہ نے مانگنے کا طریقہ سکھایا اور سورت فاتحہ میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانگنے کا یہی انداز ہے وہ اپنے رب کی تعریفیں کرنے لگے ہیں رب کی سفتوں کا ذکر کرنے لگے ہیں اپنی دعا انہوں نے بعد میں کر دی ہے جو مانگنا چاہتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں ربنا نا ان کا تالم مانخی و ربنا آپ نے ترجمے میں محسوس کیا حضرت ابراہیم بار بار اس لفظ کو استعمال کہتے ہیں رب جالنی رب نا و تک دعا رب نا ان اس میں آجزی ہے اس میں لجاجت ہے اس میں توازو ہے اس میں خاک ساری ہے اس میں عرب کے سامنے گر گڑ گرانا ہے بار بار اور میرے ربا اور میرے پالنے والے اور میرے مربی اوہ میری نشو و نما کرنے والے بار بار اس لفظ کو دوہراتے ہیں ربنا اے ہمارے پالن ہار اے ہماری نشو نما کرنے والے اے ہمیں پروان چڑھانے والے اے ہماری ضروریات کا خیال کرنے والے اے ہمیں روزی فراہم کرنے والے اے ہمارے رب ان کا بے شک تو جانتا ہے ما نخی جو چیز ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وما ماں اور جو چیز ہم ظاہر کرتے ہیں ظاہر کو جاننے والا توں باطن کو جاننے والا توں دنیا کو جاننے والا تو آخرت کو جاننے والا توں یا علم ما بین آئی دیم وما خلف ہم یاد ہے آپ کو آیت القرسی کی تفسیر پر ہم نے اس آیت کے حصے پر کتنے جمعے جمع اور کتنے درس خرچ کر دیے لم وئی نہم بما خلف حضرت ابراہیم کہتے جو کچھ ہم نے دنوں میں چھپایا ہوا ہے اس کو بھی تو جانتا ہے جو ہم زبان سے ادا کر دیتے ہیں ان کو بھی تو جانتا ہے ہم دعا مانگتے ہوئے اپنے دل میں جو بات رکھتے ہیں نا مولا تو اسے بھی جانتا ہے کہنا یہ چاہتے ہیں مولا جو ہم مانگ رہے ہیں تو وہی دے دے نانا مولا تُو بہتر جانتا ہے وہی دے جو ہمارے حق میں بہتر تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے تو ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے یہ حضرت ابراہیم کا کلام ہے وَمَا عَلَى اللَّهِ مِن <شَيِّل> یہ حضرت ابراہیم کا کلام نہیں ہے اس کو ہم عربی کی اطلاع میں کہتے ہیں الاہی کیا نام ہے اس کا عید خال الاحی عید کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک بندے کی کلام قرآن ذکر کرتے کرتے کرتے درمیان میں تھوڑی سی بات اللہ اپنی ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ نے یہ بات داخل کر دی اپنی طرف سے جب حضرت ابراہیم نے کہا نا اے ہمارے رب جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے جو ہمارے ظاہر میں ہے تو سب کو جانتا ہے اللہ نے یہاں اپنے طور پہ ایک بات کی اللہ نے فرمایا وہ فل ارض ولاف اس سما ابراہیم تیرے دل کو جاننا تیری ذات کو جاننا تیرے باطن کو جاننا تیرے ظاہر کو جاننا یہ کون سی بڑی بات ہے ہم تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتے ہیں اللہ من شیئن فل عرض ولاف اس سما زمین و آسمان کی کوئی چیز ہم پر مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے ہم پر کوئی تہ خانوں میں چلا جائے کوئی پتھر ہو پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہو کوئی ذرہ ہو کوئی ریت کا ذرہ ہو کوئی شعا کا ذرہ ہو اسے ہوا اڑا کے کسی جنگل میں پہنچا دے وہ جو شعا کا ایک ذرہ ہے کبھی آپ اندر کمرے میں بیٹھے ہو تو دروازوں کی جو درازے ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں بالکل معمولی ذرے ریت کا بھی سو حصہ ہوتا ہے وہ ذرہ وہ ایک ذرہ شوہ کا ہوا نے اس کو اڑا کے کس جنگل میں پہنچایا جنگل بھی ہوا نے اڑایا درخت کے کس پتے پہ بٹھایا اوپر سے بارش برسنے لگی بارش نے اس ذرے کو پتے سے گرایا پتے سے گرا کے ہوا پھر چلی ہے ہوا نے اس ذرے کو اڑا کے سمندر میں پہنچا دیا سمندر نے اسے اپنی پیٹھ پہ اٹھا لیا کتنی مدت تک سمندر اسے لیے پھرتا رہا پھر سمندر نے اسے ساحل پہ پھینک دیا پھر لوگوں کے قدموں کے نیچے آتا چلا گیا اللہ نے فرمایا وہ جو شعاق ایک ذرہ ہے نا اس کا کلی اور محیط علم بھی میرے پاس میں جانتا ہوں اس ایک ذرے کے علم کو بھی اسے کہتی ہیں علم غیب اسے کیا کہتے ہیں علم غیب یہ خاصا نبیوں ولیوں کا نہیں یہ خاصا کس کا ہے باقی کسی بندے کی خبر ہو جانا ایک کی دو کی تین کی ایک کی موت, دو کی موت کی خبر ہو جانا کل کی کسی ایک بات کی خبر ہو جانا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا اور خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا کل میں جھنڈا یہ کل کی خبر ہے نبی پاک نے دی پھر حضرت علی کو جھنڈا دیا پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا اس کو بیان کر کے اگر کوئی ثابت کرتا ہے کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں غلط کہتا ہے غلط بیانی سے کام لیتا ہے علم کا دشمن ہے وہ آدمی اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اتلا غیب کی خبر پر اللہ اپنے نیک بندوں کو کیا دیتا ہے اطلاح دیتا ہے ایک خبر پہ دے دے دو خبروں پہ دے دے تین باتوں پہ دے دے چار باتوں پہ دے دے سو باتوں پہ دے دے ہزار باتوں پہ دے دے لاکھ باتوں پہ دے دے کسی نبی کو کسی ولی کو کسی پیر کو کسی نیک بندے کو اطلاع دے دے اس کو علم غیب نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں اطلاع الگ علم غیب خاصہ ہے کس کا پت نے میں نے یہاں یہی کہا وہ پکی روٹی کا حوالہ کہ جمعے کے خطبے میں کہا یا کسی اور جگہ تقریر پہ کہا پہلے زمانے میں ایک پکی روٹی چھوٹی سی کتاب تھی پکی روٹی اس کا نام کیا تھا پکی روٹی پنجابی میں لکھی ہوئی تھی لوگ اپنی بچیوں کو پڑھاتے اس وقت علم اتنا ہی تھا پکی روٹی اس میں پکی روٹی میں بڑی کام کی باتیں لکھی ہوتی تھی اور بڑی اصول اور قواعد کی باتیں لکھی ہوتی تھی اس پکی روٹی میں میں, میں نے پڑھی تو نہیں لیکن مطالعہ ضرور کیا لکھا ہوا تھا یہ کوئی, پوچھے. کوئی پوچھے. علم غیب دا خاصا کس دا ہے تو اللہ دا اس طرح وہ پڑھاتے تھے بچوں کو یہ کوئی پوچھے علم غیب خاصا کہندا ہے کہ آخ علم غیب خاصا کس کا ہے علیم الغ بے بشہدہ بیکل شعین علیم یہ کس کی سفتے ہیں کئی دفعہ بیان کیے ہیں کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے تو لیا حض حاصل کریں گے قرآن ہے بھائی کستوری کی ایسی ڈیویا ہے جب کھولو نئی مہک محسوس ہو قرآن جو انہوں یا لمفا سورتاح انہ یا لم سر سر کس کو کہتے ہیں راز بھی راز کیا ہوتا ہے جہاں دے نو پتا ہو بولو راز کیا کسے راز کہتے ہیں جو صرف ہو اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں عربی میں سر راز بھید جو بندے کے دل میں ابھی زبان پہ نہیں آیا کسی کو اس نے نہیں بتایا اس کو کہتے ہیں سر راز اللہ فرماتے ہیں انہوں یعلم السر وہ جانتا ہے راز کو بھی اخوا اور راس سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز اسے بھی جانتا ہے راس سے بھی کوئی چیز زیادہ پوشیدہ ہوتی ہے ایک بات ہے میرے دل میں ایک بات ہے میرے باتن میں نہ میرے بھائی کو پتا ہے نہ میری بیوی کو پتا ہے نہ میری والدہ محترما کو پتا ہے وہ سب مجھے پتا ہے میری زبان پہ نہیں آئی مولا اس سے بھی مخفی اس سے بھی پوشی دو وہ کیا ہے مفسرین نے لکھا راز وہ ہے جو بندے کے دل میں آ گیا زبان پہ نہیں آیا اور اخفہ یہ ہے کہ جو راز ابھی بندے کے دل میں بھی نہیں آیا دس سال کے بعد آئے گا بیس سال کے بعد آئے گا پچیس سال کے بعد آئے گا اللہ فرماتی ہے جو راز تیرے دل کے اندر آ گیا میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو راز ابھی تیرے دل کے اندر آیا ہی نہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا جو میرے پیغمبر ظاہر کرتا ہے چھپاتا ہے جو تیرے باتن میں تیرے ظاہر میں تیری اولاد کے باتن میں تیری اولاد کے ظاہر میں تیری بیوی بی کے باطن میں تیری بیوی بی کے ظاہر میں میرے پیغمبر صرف یہ نہیں بن شین فل لرزے والا فسما میری ذات تو وہ ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ حضرت ابراہیم اسلام مانگنا چاہتے ہیں نا دعا تو پہلے رب کی کیا کرنے لگے عالم الغیب آلے بلغائب ہمارے حالات کو جاننے والا توں ہے سبحان اللہ ذرا ہو ہو کے بیٹھ لو میں دیکھتا ہوں بڑا میں نے زور لگایا تھا فاتحہ میں آیت الکرسی کی تفسیر میں معاویہ مسجد میں جو میں نے درس دیے مسئلہ مسلح پر چالیس درس اس میں معبود کے لیے کتنی سفتوں کا ہونا ضروری ہے جزاک اللہ کتنی یہ دو سفتیں جس میں پائی جائیں وہ کون ہوتا ہے معبود اور ان دو سفتوں کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو یہ دو سفتیں اس کام کو کیا بنائیں گی اب حضرت ابراہیم السلام کی دعا میں ذرا دیکھیے گا میرے اللہ میرے ظاہر باتین کو جاننے والا تم ہمارے دل میں ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو جاننے والا تم ایک صفت آ گئی عالم الغ غیب آگے فرماتی ہے الحمد للہ ہلزی وح بلی عل قبرے اسماعیلا بحاق حمدے ثنا خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے دو بیٹے عطا کیے اللہ کے سب سفتیں اللہ کے لیے یہ کیسے میں نہ صحیح ہوا حالانکہ ڈھیر ساری سفتیں تو نبی پاک کے لیے بھی ہیں. ہے یا کوئی نہ قرآن نے نبی پاک کی تعریفیں کی کہ کوئی نہ بولو سفتے ذکر کی کہ کوئی نہ یا یو ہن نبیو انار سلنا کا شاہدہ وہ مبشرہ و, و نذیرہ بدائین اللہ بیزنی و سراجم مُنِيرًا یہ کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں بولو زور سے بولو بمار سلنا کا رَحْمَةً رحمت کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں نبی پاک إِنَّكَ کا خُلُقٍ خلو کے کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں نبی پاک بمار سلنا کا اللہ کا فت النا سے و کس کی تاریخیں ہو رہی ہے؟ نبی کی پاک، نبی پاکی لقد من اللہ ازبا سفیم رسول یتلو علیہم آیاتی ذکی ویو اللہ محم القتاب الحکما کس کی تاریخیں ہو رہی ہے؟ نبی پاکی ماں کان محمد ابا قر رسول اللہ و خاطم النبی کس کی تاریخیں ہو رہی ہے؟ نبی پاک کی تو پھر یہ میں کیسے صحیح ہوا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے سب تعریفیں اللہ کے لیے کیسے صحیح ہو سکتی ہیں جبکہ قرآن نے انبیاء کی تعریفیں کی قرآن نے نبی پاک کی تعریفیں کی قرآن نے ملائکہ کی تعریفیں کی قرآن نے جبریل امین کی تعریفیں کی اور لوگوں بتاؤ قرآن نے صحابہ کی تعریفیں نہیں کی الا کا حمل مفل ہن کا الائے کام اس صادقون الاائے کام ال راشدون الائے کام المنون حکا رضی اللہ انہوں رو محمد اللہ وزین ماہو اشدار روح ماؤ بین تراہم رقطان سی فی وجوہم من اثر السجود میرے پیغمبر تیرے یاراں چہرے تے دے نشان نظر آدے رونقیں نظر آتی ہیں نورانیت نظر آتی ہے معصومیت نظر آتی ہے ضال کا فی التورات ہم نے تیرے یاروں کی یہ مثالیں تو توت میں بھی بیان کی تھی وہ مسل ہوں انجیل ہم نے تیرے یاروں کے تذکرے انجیل میں کیے تھے صحابہ کی سفتیں بھی ہوئی کہ کوئی نہیں بولیے اولیاء اللہ کی سفتیں کو کونی ہوئی اللہ ان اولیا اللہ خوف عَلَيْهِمْ اولیاء کی تعریفیں ہوئی شہداء کی تعریفیں ہوئی علماء کی تعریفیں ہوئی امبیا کی تعریفیں ہوئی نبی پاک کی سب سے زیادہ ہوئی صحابہ کرام کی تعریفیں ہوئی ملائکہ کی تعریفیں ہوئی جدرین امین کی تعریفیں ہوئی حاملین ارش ملائکہ کی تعریفیں ہوئی اور لوگ تو کاتب کی تعریف بھی ہیں, پہلوان کی تعریف بھی کرتے ہیں ہنر مند کی تعریف بھی کرتی ہے بیٹا باپ کی کرتا ہے شاگرد استاد کی کرتا ہے مرید مرشد کی تعریف کرتا ہے اللہ کے لیے یہ میں نے پھر کیسے صحیح ہوا علماء نے اس کا جواب دے دیا جواب سنیے گا بڑا خوبصورت جواب دیا علماء نے علماء نے فرمایا جن سفتوں کی وجہ سے نبیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے امام الانبیاء کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے صحابہ کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے ملائکہ کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے گدریل امین کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے پینٹر کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے کاتب کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے پہلوان کی تعریفیں ہوتی ہیں جن کمالات کی وجہ سے ہنر کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ کمال اس بندے میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا تو پھر ساری تعریفیں کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی وہ کمال اس کو دیا ہے کس نے اللہ نے میں نے ارد کیا تھا کہ ایک مانا کرتے ہیں ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ بڑا خوبصورت مانا ہے یہاں بڑا فٹ بیٹھے گا وہ مینا اس مینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا کسی کو یاد ہو تو بتائے کسی کو یاد ہو تو کھڑے ہو کے بتا دے کیا میں نے کرتے ہیں حضرا صاحب ماشاءاللہ اللہ گل ہوئی تمام صفات الوہیت یہ سارا مینا الحمدی الفلام دا استغراق کے لیے بنا لو تو سب تعریفیں آہد خارجی کے لیے بنا لو تو خاص تعریفیں تمام صفات الوہیت وہ مولانا حسین علی صدقے جاواں قربان جاواں تمام صفات خداوندی تمام صفات معبودیت تمام اللہ والی سفتے اب ساری سفتیں نہیں کون سی سفتے اللہ والی الہ والی معبود والی رب والی مولا جو سفتے ہیں نا تیری وہ مانیں گے تجھ میں نہیں سمجھ نہیں سمجھ سمجھ اب آئے گی نا آپ کو ساری مسجد سبحان اللہ سے گونج اٹھے گی اتنا خوبصورت مانا ہے یہ لیکن سمجھ نہیں ہے تمام صفاتیں خداوندی نبیوں والی سفتیں نبیوں میں ولیوں والی سفتیں ولیوں میں صحابہ والی سفتیں صحابہ میں پینٹر والی صفت پینٹر میں کاتے والی صفت کاتے میں پہلوان والی صفت پہلوان میں استادی والی صفت استاد میں مرشد والی صفت مرشد میں حاملین عرش والی صفت فرشتوں میں ان سفتوں کا اتنے ذکر ہی کوئی نہیں یہاں کون سی سفتوں کا ذکر ہے صفات خداوندی بندی صفات صفات صفات معبودیت صفات خدا بندی کون سی سفتیں خالق ہونا نبیوں والی سفتیں اب نکل گئیں خالق ہونا مالک ہونا رازک ہونا مہی ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا موتی ہونا مانے ہونا نافے ہونا زار ہونا موئز ہونا مزل ہونا اسمیل کلے دعا ہونا العلیم کلے حال ہونا پکارے سننے والا ہونا قرضوں سے نجات دینے والا ہونا اولاد دینے والا ہونا شفائیں دینے والا ہونا شفا دینے والا ہونا مقدمات سے بڑی کرنے وال ہون داتا ہو گنج بخش ہو دستگیر ہونا بہس اعظم ہونا لجپال ہونا غریب نوال ہونا کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا فضلا والا ہونا کرما والا ہونا نمازی اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے وعدہ کرتا ہے مولا میں تیس سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری سفتے ہیں نا نہ کسی نبی میں مانوں گا نہ کسی ولی میں مانوں گا نہ کسی نوری میں مانوں گا نہ کسی ناری میں مانوں گا نہ کسی عرفی میں مانوں گا نہ کسی میں مانوں گا نہ کسی زندے میں مانوں گا نہ کسی مردے میں مانوں گا مولا تیری سفتے تجھ ہی میں مانوں گا <تصفح> الحمد للہ تمام صفاتیں الوہیت اب میں نہ کرو یہاں الحمدللہ الحمد للہ وہ بلی البرے اسماعیلا اس کا حضرت ابراہیم کہنا چاہتے ہیں بڑھاپے عمر بڑھاپے عمریاں ننانوے سال دی عمر چ ایک سو دس سال دی عمر چ میری گود دو سب دینے مولا تیری صفت ہے نا الحمد للہ وہ بلی الل کی بر و وہ اس ہا کا مولا بڑھاپے میں اولاد کا دے دینا بڑھاپے میں میری جھولی کو رنگ لگا دینا یہ صفت ہے تو یہ سفت کس کی ہے <تصفح> الحمد للہ وہ بلی الل کی بر اسماعیلا وہ اس ہا کا انبی لسمی یو بے شک میرا رب جو ہے نا لسمی ید وہ ضرور یقین سننے والا ہے کس کا زور سے بولو کیا ربی لسمی ید میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے بندے کا کام ہے بلانا گائے بانا پکارے سننا یہ کام کس کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں آپ اور ان کی تبلیغ کا انداز دیکھیں آپ تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ زور اس بات پہ صرف کرتے ہیں کہ گائے پکاریں سننے والا کال ہے اور جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکارے سن معلوم ہوتا ہے سننا والا جڑا مسئلہ نا بنیادی ہے تب ہی حضرت ابراہیم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں بنیاد پر ہاتھ رکھتے ہیں دیکھیں نا جو قبر والے سے مانگ رہا ہے نظر نیاز دے رہا ہے اس کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قبر والا مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری بات کو یہ اس کا پہلا عقیدہ ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پکارے گا بولو اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو نظر نیاز دے گا یہ عقیدہ نہ ہو تو جالیاں چینے گا یہ عقیدہ نہ ہو تو سیدا کرے گا یہ عقیدہ نہ ہو تو بکرے چھت. پہلا عقیدہ ہوتا ہے سن رہا ہے میرے حالات کو دیکھ رہا ہے اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا کہ تم بابے کی قبر پہ جا کے کہتا ہے بابا میری تیرے اگے تب بابا تیری رب دے اگے میری سندا نہیں تیری نہیںریتا نہیں, نہیں, نہیں میری تیرے آگے تیری رب کے آگے بابا میری رب تک پہنچا کام کروا دے رب سے منوا دے بیٹا رب سے لے دے اللہ بنیاد تر رکھے اللہ نے فرمایا اور میرے بندے بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے پہلے تیری سنے پھر مجھ تک پہنچائے اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں اور تُو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے پکارے کرتا رہے تو پکارتے پکارتے مر جائے گا مرا ہوا تیری پکار کو سو لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا میرے پاس وقت نہیں ہے میں آپ کو کئی دلائل دیتا چلا جاتا ایک ایسی آیت پیش کرنے لگا ہوں جو انشاءاللہ شاء آپ میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ تعمیر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں رب نات منا یا اللہ یہ مکان بنانا یہ ایک سادہ سا کوٹا بنانا یہ میرا کام تھا اس کو درجۂ قبولیت دینا تیرا کام ہے ان کا انتظام وہاں بھی حضرت ابراہیم یہی کہتے ان کام آج بہت سے امتحان ہو گئے یار آپ کے ایک امتحان اور صحیح میں نہ میں کرنے لگا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا طالب علموں نے نہیں بولنا طالب علموں کو تو بتایا ہے علماء کو بھی ہے بے شک تو ہے پکاروں کا سننے والا ان کا انت سمیوں بے شک تو ہے پکارے سننے والا العلیم تو ہے حالات کو جاننے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط ہے کیا کہ کس طرح میں نہ کریں گے تو ہی انتظمیر فسٹ اس کی خبر مارفا لائے اصمی پیچھے ان حرف تاکید داخل کیا ان بے شک کتنا موقت کیا بات کو انتدمیر فرق خبر اس کی آگے مارفا ان کا انتسمیوں میں نا یوں کریں گے بے شک تو ہی ہے بے شک تم ہی ہے پکاروں کو سننے والا اور تم ہی ہے حالات کو جاننے والا حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ کے کہنا چاہتے ہیں تیرے سوا غائبانہ بانا پکارے سننے والا اس پر زور دیا سب سے پہلے اپنے بابا کو پہلے دن کیا کہتے ہیں یا بابا تے لی متا تابو مالا ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن لو قوم کے سامنے آئے تو قوم کو کہتے ہیں ہل یسم کم جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں کیا یہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں قوم نے کہا ہے تو سب نہیں پتا بھی سن دے نا کہ نہیں سنتے سڈے وڈیرے ان کر دے ان سن دینے قوم نے یہ جواب دی تو حضرت دبی رحیو السلام سب سے زیادہ زور اس بات پہ ڈال رہے ہیں کہ پکاروں کا سننے والا کون ہے اب ایک بات ط لبا کے لیے خصوصی طور پہ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے شاید میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی بس آج میں پڑھ رہا تھا ایک آیت میرے سامنے آئی اور فٹ میرے ذہن میں یہ خیال آیا جو دوسرے لوگ ہیں یہ بھی ان شاء اللہ فائدہ حاصل کریں گے اللہ فرماتے ہیں سا کم اس لیے میری مثل کوئی چیز نہیں کوئی انسان کوئی نوری کوئی ناری کوئی جن کوئی عرشی کوئی فرشی لئی سا کم اسلی سیون لئی سا کم اسلی سیون میرے مثل میری نظیر میرے وانگو کوئی شہر نہیں آگے کیا کہا واہو والیماہو عالم و میرے جیسا کوئی نہیں میں عالم الغائ ہوں میرے جیسا کوئی نہیں باہ ال مالک ہو میرے جیسا کوئی نہیں واہ المختار ہو میرے جیسا کوئی نہیں باہ ہو میرے جیسا کوئی نہیں واہ واہ عالم الغب نہیں کہا نہیں کہا جب اللہ نے شرک کی جگہ کاٹی کہ میرا کوئی شریک نہیں میری کوئی مثل نہیں میری کوئی نظیر نہیں اس میں اللہ نے اپنی کس صفت کا ذکر کیا وہو وس سمی ہو سمیعو, وہ ہے پکاروں کا معلوم ہوتا ہے اللہ سب سے زیادہ زور اس بات پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ میرے سوا پکاریں سننے والا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ یہیں سے شرک داخل ہو رہا ہے ان نہ ربی بے شک میرا رب جو ہے وہ پکاروں اور دعاؤں کا سننے والا ذکر کر لی تعریفیں کر لیں گیت گا لیے گن شمار کر لیے اللہ تعالی کی ہمدے سنایں ہو گئیں اب حضرت ابراہیم دعا مانگنے لگے رب جالنی مقیم سلاتی اے میرے رب مجھے کر دے نماز کو قائم کرنے والا وہ ذریتی اور میری اولاد کو بھی بنا دے نماز کو قائم کرنے والے مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو صرف اس امت پہ لاگو نہیں ہوا شریعت ابراہیمی میں بھی موجود ہے شریعت ابراہیمی میں بھی نماز کا فریضہ موجود ہے تبھی تو حضرت ابراہیم کہتی ہے مولا مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیکھیے یہ دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں آخری ہفتہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دعا مانگیں کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہی یاد ہوتی ہے بڑی جامع دعا ہے بڑی مانے دعا ہے حضرت ابراہیم کی دعا ہے بڑی خوبصورت دعا ہے اس میں بڑی چیزیں آ گئی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں ورنہ اس کے سوائے اگر آپ کو دعائیں مانگنا چاہیں ربنا آتنا فی الدنیا وفی عذاب النان مان سکتے اللہ انی ظلم ظلم الغفور الرحیم نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو سکھائی تھی کہ نماز کے اندر یہ دعا مانگو اللہم اینی نفسی ظلمن ولا یغفر اللہ تو نفسی من کثیرہ بال یقرا فخلی کافور کوئی سی آپ دعا مانگ سکتے ہیں لیکن اکثر یہی دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا ہو ی آپ قرآن پاک کی دوسری آیات کو دیکھیں اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا نماز پڑھو جس جگہ بھی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو اقیم سلا اللہ مینو نب غیب نصلا نماز کو قائم کرنا پڑھنا کیا ہے پڑھنا وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے خیال دکان کی طرف گھر کی طرف کاروبار کی طرف کل کیا کرنا ہے باہر نکل کے کیا کرنا ہے یہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے نماز کو قائم کرنا یہ ہے نماز اس طرح پڑی جائے جس طرح شریعت کا تقاضا ہے قیام صحیح رقو صحیح سجود صحیح قوما صحیح جلسہ صحیح اتحاد صحیح ارکان اس کے اس طرح ادا کیے جائیں اعتدال کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور پورا خوشو خوشو آج بھی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے کہننا کا ترا ہو اللہ اللہ کہنا کا ترا ہو گویا کہ تُو رب کو دیکھ رہا ہے یہ بات ہم میں پیدا ہو سکتی ہے میں نے اس کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فہین لم تکن ترا ہو فہین نہ ہو او کما کالا علیہ السلام آپ نے فرمایا اگر یہ چیز پیدا نہیں نہ ہوتی کم از کم اتنی چیز تو پیدا کر کہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ تجھے ہم میں یہ بھی کونی تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اسے اعتدال کے ساتھ آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آئزی کے ساتھ توازوں کے ساتھ تجروں کے ساتھ لجاجت کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے مولا مجھے بھی نماز پڑھنے والا بنا میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا رب لا و تک دعا اے رب ہمارے میری دعا کو قبول فرما لے درخواست ہو رہی ہے اے ہمارے پالن ہار ہماری دعا کو قبول فرما لے رب نا پھر بڑی جامع دعا ہے ربا اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے والے والے دیا اور میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے و ل اور ساری دنیا کے مومنوں کو معاف کر دے مغفرت کر دے بخش دے مولا بخش دے مجھے بھی میرے ماں باپ کو بھی بخش دے دنیا ساری دنیا کے مومنوں کو یوما یقوم الحساب کس دن معاف کر کس دن بخش کس دن سخرو کر جس دن حساب کتاب کائم میدان قیامت کا دن حساب لگے گا مولا مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے اور دھرتی کے سارے مومنوں کو بھی کیا کر دے یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرق ہیں بت پرست ہیں بت گھر ہے بت فروش ہے بتوں کی پوجا کرتا ہے حضرت ابراہیم کو گھر سے باہر نکال دیا تھا انہوں نے پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کافر کے لیے کیسے دعا ہو سکتی ہے مشرق کے لیے کیسے دعا ہو سکتی ہے اس کے کئی جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب ان کے والد ابھی زندہ تھے اور حضرت ابراہیم یہ دعا مانگ کے مغفرت سے مفہوم یہ رکھتے تھے مولا میرے والد کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے مولا جب ایمان کی توفیق ہوگی تو اس کے گنا معاف ہو جائیں گے یہ زندگی کی بات ہے اور یا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا جب باپ نے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ چھوڑ دو میرا گھر تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا سلام علائی کا میرا آخری سلام قبول کرو بابا ساز تک فیرو ربی میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ تیرے لیے مقصرت کی دعا مانگتا رہوں گا چنانچہ اس وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی پھر اللہ نے سورت توبہ میں اس کو ذکر کیا ایک سو چودہ آیت سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی وہ صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا. کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب میں نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا اور میرے پیغمبر پر ظاہر ہو گیا کہ بابا نے ایمان قبول نہیں کرنا والد نے ایمان قبول نہیں کرنا تو حضرت ابراہیم نے اس کے بعد بابا کے لیے دعا نہیں مانگی یہ سورت توبہ کی ایک سو آیت میں اللہ نے اس کو ذکر کیا دیکھیں جناب ایک آدمی ہے اس کے والدین ہندو تھے ہندو سے وہ مسلمان ہوا سکھ سے وہ مسلمان ہوا عیسائیت سے وہ دیرہ اسلام کے اندر آیا اس کے ماں باپ ہندو ہیں اس کے ماں باپ سکھ ہیں اس کے ماں باپ عیسائی ہیں اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک ہیں شرک کرتے کرتے کرتے کرتے مر گئے اور دنیا سے چلے گئے وہ بندہ جب اس دعا کو مانگے گا رب ربانہ پھرلی والے والدیا مولا مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے تو جب والدیا کا لفظ کہے گا تو وہ نیت کرے گا بابا اما اس لیے کہ ہندو کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں مانگنی ہے کافر جو ہوا سکھ کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں مانگنی ہے مشرق کے لیے تو مغفرت کی دعا نہیں مانگنی ہے قرآن نے منع کیا کہ کوئی کسی نبی کو یہ لائق نہیں اور مومنوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ مشرق کے حق میں دعائے مغفرت کریں تو وہ بندہ جب اس کو پڑھے گا تو جب والے والے دہیا پہ پہنچے گا اس وقت ذہن میں نیت کرے گا بابا آدم اور اماں میں اکثر ایک ذکر کرتا ہوں شیخ عبداللہ کا وہ جو پندرہ سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گیا تھا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت میرے ماں باپ تو ہندو ہیں سارا خاندان ہندو ہے میں جب یہ دعا مانگوں